قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همته ونفته ونفته بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبته ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البطير گزشتہ خطبہ جمعہ میں چند باتیں اسرا اور معراج کے حوالے سے بیان کی گئی تھی واقعہ اسراء واقعہ معراج یہ ایک ہی رات دونوں واقعات پیش آئے ان میں فرق یہ ہے کہ مسجد حرام جہاں بیس اللہ ہے وہاں سے مسجد اقصا تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے اور مسجد اقساء سے سدراط البنت تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستدِ آرام سے مستد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور پھر مستد اقصیٰ سے انہیں آسمانوں کی سیر کروائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ خود کافی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جبریل علیہ السلاط وسلام گو تشریف لائے انہوں نے میرا تینہ چاک کیا जमजम के کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا ایمان اور حکمت سے بھرے ہوئے سونے کے تھال کو لایا گیا اسے میرے سینے میں انڈیل دیا گیا اور پھر اسے سینے کے بعد بند کرنے کے بعد سفر شروع ہوا آسمان پر پہنچے مختلف انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین سے ملاقات ہوئی جن میں موسا عیسیٰ ابراہیم یوسف ادریس وغیرہ سے صلوات اللہ علیہ وسلم حتیہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھی ظہر تو مستبیٰ فریف الام پھر مجھے اور اوپر لے جایا گیا ہےتہ کہ میں وہاں تک پہنچا کہ میں نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی تو وہاں پہ پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقَرَوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ أُمَّتِ فَمْسِينَ فَلَادًا عَزَّ وَجَلَ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کی فراجعت بھی وہ پچاس نمازیں لے کر میں لوٹا واپسی کا سفر کیا مرر تو حسا کہ میں موسا علیہ سرات و کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا ماں فر اللہ علا اماط اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے فرماتے ہیں میں نے کہا فرا قم سین اللہ نے پچاس نمازیں فرض کی ہیں کہنے لگے ربک کہ لاتی خزالی کا آپ اپنے رب کے پاس واپس پلٹیے آپ کی امت پچاس نمازوں کی طاقت نہیں رکھ سکے گی فراجعتو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے میں نے درخواست کی پاپادہ اشت رہا اللہ نے آدھی کم کر لی پچاس سے پچیس ہو گئی پھر جب میں موسا علیہ سلاط و کے پاس پہنچا تو میں نے انہیں بتایا کہ آدھی مواقع ہو گئی کہنے لگے راجع ربک اللہ تعالی سے دوبارہ التجا کیجئے آپ کی امت پچیس نمازوں کی بھی طاقت نہیں رکھے گی پھر میں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے درخواست کی کرتے کراتے بالآخر پانچ نمازیں رہ گئیں پھر بھی موسا علیہ سلاط و نے کہا ار جے جی ربک سا ان امت تھا کالا تصیقہ اپنے رب کی طرف جائیے ان سے مراجعت کیجئے ان سے بات چیت کیجیے کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھے گی فرماتے ہیں فقول تو اس طرح میں نے کہا مجھے اب اللہ تعالی سے ہیا شرم آتی ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے پانچ نمازیں یہ امت پر فرق کے بعد فرماتے ہیں تم ادیل تو جن پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا فا فیحا لا تو مسکو تو وہاں جنت کے اندر اس کے جو ہار تھے جنت میں موجود وہ لو, لو کے تھے لو لو یہ بڑا قیمتی موتی ہے اور اس کی جو مٹی ہے وہ کستوری کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں بتایا ہے کہ جنت میں جو اللہ سبحانہ ہوا ساعلیٰ اہل جنت کو محلات مکانات رہائش کے لیے عطا کریں گے نابینا من زہابن و لابینا تم من صبح اس کی اینٹیں سونے کی ہوں گی ایک اینچ چاندی کی اور اس کے لیے سیمت یا گارے کے طور پر جو چیز استعمال کی جائے گی وہ کستوری ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے بڑی کمال جنت بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانا ہوا کی عجاعت کرتے ہیں اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں اس کا حکم بجا لاتے ہیں یہ تو ایک حدیث تھی اسراو معراج کے بارے میں جس میں واقع معراج کو اجمالن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سارا ہی ذکر کر دیا اس کے علاوہ کچھ دیگر حادیث میں معراج کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں ملتی ہیں مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہزار دو سو انتالیس ہے فرماتے ہیں رائی تو لیلتا بی موسا جس رات مجھے معراج کروائی گئی اسرا کروائی گئی میں نے موسا علیہ السلاۃ وسلام کو دیکھا راجول آدام تو والن کہ کے علیہ سلاۃ و لمبے قد کے اور گھنگریالے بالوں والے ہیں کا انا من رجال شنو آتا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ شنو ایک قبیلے کا نام ہے شن کے لوگوں میں سے ہیں یعنی قبیلے کے شنوع قبیلے کے لوگوں کی جس طرح جسامت اور شکل و شباہ ہوتی ہے موسا علیہ سلاد و ان کے ساتھ ملتے جلتے تھے وری تو عیسیٰ اور میں نے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رجولن مردو ان وہ درمیان قد کے آدمی تھے مربوع الخلقی المراتی ولبیاب ان کی رنگت سرخی مائل سفید تھی سب تر رس ان کے سر کے بال سیدھے تھے موسا علیہ سلاط وسلام کے سر کے بال گنگرے آلے اور عیسیٰ علیہ سلاط و السلام کے بال تھے وی ٹو مالکن خاص میں نے جہنم کے داروغے کو دیکھا جس کا نام مالک ہے پرانی مجید میں بھی اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جہنمی جہنم میں پکاریں گے اور کہیں گے یا مالکو لیب دو کا کہیں گے اے مالک کاش کے تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے لیکن جہنمیوں کو جہنم میں نہ موت آئے گی اور نہ ہی وہ صحیح طرح سے جی سکیں گے لایا موت فیحا والا یحیاتی موت من کلی مکان بما ہوا بھی میت ہر طرف سے اس کو موت گھیرے گی موت اس پر آئے گی لیکن مرے گا نہیں موت کے وقت جس طرح کی تکلیف محسوس کی جاتی ہے اس قسم کی تکلیف جہنمیوں کو دی جائے گی خیر فرماتے ہیں فی آیات اللہ اور دجال کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ بٹھانا ہوا نے کچھ نشانیاں بتائیں اور ان نشانیوں سے میں نے انہیں پہچانا اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی فلا تکن فی مری کہ ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو یہ صورت سجدہ کی آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ہر جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسا علیہ السلاط والسلام کو کتاب دی ہے فلاں کنفی مری یسم القاعی آپ ان سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو جائیں اور اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا تو وہ جو وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا موسا سے ملاقات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس آیت کی تلاوت فرما کے اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ وعدہ اللہ تعالی نے معراج کی رات پورا کر دیا کہ موسا علیہ صلاۃ وسلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے مررت على موسی لیلتا اسریہ بی جس رات مجھے سیر کروائی گئی میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اندل کثیب الاحمر کثیب الاحمر سرخ تیلے کے پاس وہ وا قائم فلی کی قبری اور وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے موسٰ علیہ سلاۃ وسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے یہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اصرا کی رات اپنے سفر کے دوران مسجد حرام سے مسجد اقسا جاتے ہوئے بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسراؤ و معراج کا واقعہ معجزہ ہے معجزہ کسے کہتے ہیں معجزہ کا لفظی سرجمہ اس کا معنی ہے آجز کرنے والا معجزہ یعنی جس کو سمجھنے سے انسانی عقل آجز آ جاتے ہوا اس کو کہتے ہیں معجزہ کہ عقل آجز آ گئی انسان وہ کام کرنے سے آجز آ گئے انسانوں کو بے بس کرنے والا آجز کرنے والا بیت المقدس تک پہنچنا یہ کوئی معجزہ نہیں ہے مکہ سے تو بیت المقدس کا کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں یہاں سے پاکستان سے بھی کوئی جانا چاہے تو چند گھنٹوں میں بیت المقدس پہنچ جاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کا جو سفر ہے یہ بھی معجزہ ہے کیوں معجزہ اس اعتبار سے ہے کہ اس دور میں جب جہازوں جیسی تیز ترین سواریاں نہیں تھیں رات ہی رات میں وہاں پہنچے بھی اور واپس بھی آئے یہ کام مرجزاد ہے رات ہی رات پہنچنا واپس آنا پھر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام رام صلاح وا صلی اللہ علیہ مجمعین کو امامت بھی کروائی یہ بھی معجزہ ہے کہ فوت پوجا لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ان کا واپس آنا اور پھر ان کی امامت کروانا عقل نہیں سمجھ کہ یہ کیسے ممکن ہوا ایسے ہی موسا علیہ سلاد و کو قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے فرما رہے ہیں قائم فی قبری ہی <متحدث> میں نے دیکھا کہ موسا علیہ السلاۃ وسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں قبر میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی <متحدث> اور پھر قبر کے اندر دیکھنا ممکن نہیں ہوتا عقل نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کیسے ہوا یہ معجدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسا علیہ سلاۃ وسلام کو اس طرح سے دیکھا اور قبر میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی لیکن موسا علیہ سلاط و کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی موسا علیہ سلا سلام کی کرامت اور معجزہ ہے یہ سارا سفر معجزات سے بھرپور تھا ایسے ہی آسمانوں پر جانا یہ بھی معجزہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین سے آسمانوں پر ملاقات ہوئی آسمانوں پر وہ بھی موجود تھے لیکن کوئی بھی آسمانوں پر موجود ہونے کو ابراہیم ادریس موسا عیسی صلوات اللہ علیہ مجمعین کا معجزہ قرار نہیں دیتا معجزہ کیا ہے زندہ حالت میں آسمانوں کی سیر کرنا اس کو سمجھنے سے انسانی عقل کا ہے مرنے کے بعد تو انسان کی جو بھی نیک ہے اس کی روح آسمان سے اوپر جاتی ہے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کون ہے بتایا جاتا ہے کہ خدا ہے تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے اس کا اندراج علی کے اندر کر کے پھر اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے لیکن زندگی میں آسمانوں پر جانا یہ موجے ہے اور پھر بیداری کی حالت میں نیند میں نہیں نیند میں تو ہر انسان پتہ نہیں کدھر کدھر گھوماتا ہے جس کا جس جانب لگاؤ ہوتا ہے خواب میں وہ وہی کچھ دیکھتا ہے کوئی کسی علاقے میں گھوم رہا ہے کوئی کہیں گھوم رہا ہے ایک ہی رات میں پتہ نہیں کتنے خواب دیکھتا ہے اور کتنی جگہوں پر گھومتا ہے تو خواب میں یہ سب کچھ دیکھ لینا یہ موجودہ نہیں ہوتا کیا ہے بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھنا یہ موجودہ ہے پھر ذرا غور کریں موسا علیہ وہ سلام کو دیکھا سفر کے دوران قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے سوار ہیں براخ پر جو کہ تیز ترین سواری ہے اس کا اگلا قدم اس کی حد نگاہ پہ جا کے گرتا ہے مسجد اقسا پہنچے بیت المقدس میں تو وہاں انبیاء کرام رام کو امامت کرواتے ہیں تو موسا علیہ سلاۃ و وہاں بھی موجود ہیں پھر آسمانوں پہ پہنچے جبریل امین کے ساتھ جو کہ قوتن عند دل مقین لہو سِتُّ میں اتنا بہت طاقتور ہیں چھ سو پڑ ہیں ان کے بہت تیز ترین اڑنے والے ان کے ساتھ آسمانوں پہ پہنچتے ہیں تو موسا علاط وسلام سے ملاقات آسمانوں پر بھی ہو جاتی ہے یہ کیا قصیب احمر کے پاس قبر میں نماز پڑھتا چھوڑ کے آئے تھے بیت المقدس پہنچے وہاں استقبال کے لیے موسا علیہ سلاط وسلام موجود وہاں سے نکلے آسمانوں پہ پہنچے تو انبیاء کرام سے ملاقاتیں آسمانوں پر بھی ہو رہی ہیں یہ معجزہ ہے کہ انسانی عقل اس کو سمجھنے سے عاجز ہے اسے معجزہ کاجز ہے دوسری بات اس حدیث کے حوالے سے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر انبیاء کرام صلوات صلاب اللہ علیہ مجمعین تمام تر اہل ایمان حتیہ کہ تمام تر کفار و وشرقین بھی جب وہ اپنی دنیاوی زندگی مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی دوسری زندگی جسے اخروی زندگی کہا جاتا ہے وہ شروع ہو جاتی ہے انسان اپنی دنیاوی زندگی دو مراحل میں طے کرتا ہے پہلا مرحلہ وہ چند ماہ شکم مادر میں اپنی ماں کے فیس میں گزارتا ہے اس کے بعد پھر وہ بچہ بن کے نکلتا ہے اور اپنی بقیہ دنیاوی زندگی کو پورا کرتا ہے اور پھر اس کی دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے یہ دو مرحلے ہیں جو مرحلہ پہلا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں زندگی گزارنے والا اس میں بھی بچہ زندہ ہوتا ہے حرکت بھی کرتا ہے خوراک بھی لیتا ہے اس کی نمو بھی ہوتی ہے بڑھتا بھی ہے پھلتا پھولتا بھی ہے سب لیکن وہ باہر کی زندگی سے نا آشنا ہوتا ہے اسے باہر کا کوئی علم نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے حالانکہ پردہ کوئی زیادہ گوٹا بھی نہیں جس کو الٹرا ساؤنڈ کی لہریں چھو لیتی ہیں اور ان ریز کا اس کے جسم کے ساتھ ٹکرا کے واپس آنا سکرین پہ اس کی ایک شبی پیدا کر دیتا ہے ایسے ہی اخروی زندگی بھی دو مراحل پر مشتمل ہے پہلا مرحلہ قبر یا برزخ کی زندگی ہے مرنے کے بعد انسان کا جسم جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ ہی اس کے لیے قبر ہے اور وہ ہی اس کے لیے برزخ ہے قبر اور برزخ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں ایک ہی چیز اللہ صبح ہوا چالا فرماتے ہیں ثم ماں آماتا ہو فا اکبارا. پھر ہم نے انسان کو موت دی اور مرنے کے فوراً بعد قبر عطا کی ہر انسان کو مرنے کے بعد قبر ملتی ہے اصل میں ہمارے ذہنوں کے اندر ایک تصور ہے کہ وہ زمین میں گڑا کھود کے جس کو دفنا دیا گیا اس کو قبر مل گئی اور جس کو دفنایا نہیں گیا اس کو تو قبر ملی نہیں یہ ہمارا تصور ہے لیکن اللہ سبحانہ خانہ ہوا کے اصول ایسے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم آنا فار اللہ نے اس کو موق دی اور مرنے کے فوراً متصل بعد اس کو قبر آتا کی چاہے وہ چارپائی پہ پڑا ہو وہ اس کے لیے قبر چاہے زمین کے گڑے میں اس کو دفنا دیا جائے سمندر میں پھینک دیا جائے جلا کر اس کے جسم کو راک بنا دیا جائے اس کے جسم کے چیتھرے بکھر جائیں جہاں پر بھی اس کا جسم ہے وہ اس کے لیے قبر ہے اور اسی حالت میں اللہ سبحانہ ہوا سا اگر وہ نیک ہے تو اس کو راحت پہنچانے اور اگر بد اور برا ہے تو اس کو عذاب دینے پر تاجر ہے انسان کیا سمجھتا ہے اللہ نجمہ امام کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے بالانا کیوں نہیں ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ سے سیدھا کر سکے برابر کر سکے یہ اللہ سبحانہ ہو بعلیٰ ہے خلاق العلیم بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے پیدا کرنے کی اور بہت زیادہ علم والا ہے بہرحال پہلا مرحلہ ہر انسان اپنی صبر یا برزخ میں گزارتا ہے اور زندگی کا دوسرا مرحلہ قیامت کے بعد شروع ہوگا دو زندگیاں ہیں ایک دنیاوی اور دوسری دنیاوی زندگی کے بھی دو مراحل ہیں اسی طرح اخروی زندگی کے بھی دو مراحل ہیں اس قبر و برزخ کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ شاء اللہ سے پھر کبھی بات کریں یہاں جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ موسا علیہ سلاط و کی یہ زندگی اور انبیاء کے رام اللہ علیہ مجمعین کی زندگی جن کا تذکرہ اس معراج والے واقعہ میں ہوا یہ برزخی زندگی ہے اور برزخی زندگی کیسی ہے اللہ سے فرمایا ہے ولا کلّہ تشرون تمہیں شعور نہیں ہے تم نہیں سمجھ سکتے کہ کیسی ہے شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے بل احیا الند اور زندہ ہیں اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے بل احیا کلّہ تشرون وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کا نظام ہے تو بہرحال موسا علیہ صلاح وسلام کا اس طرح قبر میں نماز پڑھنا یہ بھی ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیکھنا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں کھڑے ہو کر یہ بھی ایک معجزہ ہے یہ چند ایک واقعات ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات سے متعلق ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے علاوہ بھی خواب کی حالت میں کچھ باتیں دکھائی گئی صحیح بخاری میں ایک بڑی طویل حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا اس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا عذاب ہوتے ہوئے اور اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اپنا گھر خاص کے اندر یہ دیکھا بعض لوگ ان دونوں واقعات کو ملا دیتے خواب والے واقعہ کو بھی واقعہ میں کے اندر گڈ مڈ کر دیتے ہیں حالانکہ یہ دونوں الگ الگ, الگ واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو صحابہ کرام سے سوال کرتے کہ اب تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو آپ اس کی تعبیر بیان کرتے ایک دن آپ نے کہا کہ ہلر عہد مر کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے ہم نے کہا کہ نہیں فرماتے ہیں لاکنی جئی اتا لیکن میں نے آج رات دیکھا کہ دو آدمی وہ میرے پاس آئے فاحبابی ان دونوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا فخرا جانی ال ارض تو وہ مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے کر گئے فراج الن جال سم وراجر قائم وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی کھڑا تھا انہدی ہی قلوب من حدیث اس کے پاس لوہے کی کھونٹیاں تھی تیز دھار والی اندھی رزا لے القلوب کلوب کی شدقی حتیہ یب وہ اس کی ایک براچ میں اس کو داخل کرتا اس کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا پھر دوسری طرف آتا اس کو بھی چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا میں جاتا۔ پھر اس کو دوبارہ چیز اسی طرح وہ کرتا چلا جا رہا تھا فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو مجھے کہا گیا انتلکھ آگے چلیے ہم آگے گئے کہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ گدی کے بعد لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سر پہ ایک چٹان بہت بڑا پتھر لیے کھڑا ہے وہ زور سے اٹھا کے اس پتھر کو اس کے سر پہ مارتا ہے تو اس کا جو سر ہے وہ کچھ پتھر لڑک کے ذرا دور جاتا ہے وہ دوبارہ جاتا ہے پتھر کو اٹھاتا ہے اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے سر پہ مارتا ہے وہ اسی طرح کرتا چلا جاتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے کہنے لگے کہ آگے چلیے ہم آگے گئے تو ایک سوراخ دیکھا جس طرح تندور ہوتا ہے اس کا اوپر والا حصہ تنگ اور نیچے سے وہ بڑا کھلا اور وسیع تھا اس کے نیچے آگ جڑ رہی تھی تو اس میں کچھ لوگ تھے جس طرح آگ کے شولے نکلتے ہیں اس طرح وہ اوپر کو اچھلتے تھے ہتھی کہ وہ اس تندور سے باہر نکلنے کے قریب ہوتے دوبارہ اس کے اندر گر جاتے اس میں کچھ مرد اور عورتیں تھیں جو کہ برہنہ تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے انہوں نے کہا کہ آگے چلیے حتیہ کہ ہم ایک خون کی نہر خون کے پہ پہ پہنچے وہاں ایک آدمی اس کے درمیان میں کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں پتھر تھے تو وہ آدمی جو نہر کے اندر تھا جب وہ وہاں سے باہر نکلتا تو جس آدمی کے ہاتھ میں پتھر تھے وہ اس کو پتھر مارتا آدمی دوبارہ اس نہر میں چلا جاتا ہے وہ اسی طرح کرتے چلے جا رہے تھے ہم آگے بڑھے حتیہ کے ایک سبز باغ میں پہنچے اس میں بڑے بڑے درخت تھے اس کی درخت کی تنے میں ایک بوڑھا شخص اور کچھ بچے تھے میں نے اس کے قریب اس درخت کے قریب ایک آگ دیکھی جو اس کے آگے جل رہی تھی پھر وہ دونوں مجھے درخت پر لے کر چڑے مجھے ایک گھر میں داخل کیا اس سے بہتر گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا پھر ان دونوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کیا کیا دیکھا کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کا منہ چیلا جا رہا تھا یہ جھوٹ بولنے والا ہے وہ باتیں جھوٹی بناتا تھا حتیٰ کہ اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا تو قیامت تک اس کے ساتھ یہ ہی ہوتا رہے گا یعنی یہ قبر و برزخ کا عذاب تھا جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح وہ دوسرا آدمی اللہ نے اس کو قرآن سکھایا لیکن نہ تو وہ راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتا نہ دن کو قرآن پر عمل کرتا تو یہ وہ آدمی جس کا سر کچلا جا رہا تھا قیامت تک اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا اور جن لوگوں کو آپ نے اس کندور کے اندر دیکھا وہ ضانی تھے اور جو خون کے دریا میں تھے وہ سود خور کھانے والے تھے اور درخت کے تنے کے پاس بیٹھے ہوئے بزرگ وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ و تھے اور جو ان کے ارد گرد بچے تھے وہ ان کی لوگوں کی اولاد ہے جو بچپن میں فوت ہو جاتی ہے اور وہ جو آگ بڑکا رہا تھا وہ مالک تھا یعنی جہنم کا داروگا اور وہ پہلا گھر جس میں آپ کو داخل کیا گیا وہ عام مومنوں کا گھر تھا اور دوسرا گھر جو بڑا اچھا تھا وہ شہدا کا گھر ہے اور میں جبریل ہوں اور یہ میرے ساتھ میکا ہے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے سر کو اٹھائیے میں نے اپنا سر اٹھایا اونچا کیا دیکھا تو میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز تھی انہوں نے کہا زا کا منزل یہ آپ کی منزل ہے میں نے کہا دعانی اد خلو منزل مجھے چھوڑیے چلو میں اپنے گھر میں چلا جاؤں تو انہوں نے کہا اندا ہو باقی یہ علاقہ ہو آپ کی کچھ عمر باقی ہے وہ بھی آپ نے پوری نہیں کی فلاوی تکملتا اتحتا منزلہ جب آپ اپنی یہ عمر پوری کر لیں گے تو آپ اپنے گھر میں تشریف لے آئے یہ واقعہ کب کا ہے خواب کا معراج کا نہیں لوگ اس کو معراج کے ساتھ نہیں کر دیتے ہیں لیکن ان کے اندر فتح کہ یہ جو کچھ دیکھا خواب کی حالت میں دیکھا اور لے کر کہاں گئے تھے عیدل اور رن آسمانوں پر نہیں زمین پر ہی اللہ سبحانہ ہوا تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وہ مایہ